ج بڑک ہے سینے میں مدینے کی جدائی بڑکی ہے سینے میں رواں جب دیکھتا ہوں پیلے حج کے حج مہینے حج میں اور مزا کیا خانچ پہ مدینے میں مزا کیا ہاتھ آ ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جمید اقبال حاضر خدمت ہے جاری رکھتے ہیں جناب وہیں سے بات کو اور دیکھتے ہیں کہ سنتوں کے حوالے سے مزید کیا پہلو مفتی صاحبان کی طرف سے ہماری جانباتے ہیں مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو سائنٹیفکلی بہت سی چیزیں پروو ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ صرف اور صرف زبانی دعوے نہیں بلکہ عملی طور پہ جو ہے اس کی امپلیکیشنز اگر زندگی میں ہو تو زندگی بہت اچھی گزرے لیکن ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی میں شادیا بات کر رہی ہوں سعودی عرب سے جی فرمائیے فرمائی صاحب سے کچھ سوال پوچھنے ہیں بالکل پوچھیے اگر بیوی لڑ کر میکے آ گئی ہو اور تب بھی اس کو شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت ہے ثقافت بیٹھنے کے لیے اچھا ایک سوال یہ پوچھنا ہے دوسرا یہ کہ اگر بیٹا ڈیڑھ یا دو سال کا ہو تو کیا ثقافت بیٹھے ہوئے مطلب بیٹا اندر باہر آ جا سکتا ہے یا ماں سے بات کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تین دن سے زیادہ آپ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے تین دن سے کم عرصے میں تو کیا تین دن والے ٹکاو پر آپ ایک قرآن مجید پڑھیں گے یا اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں مسعودہ سے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے آپ کا اللہ کے شکریہ آپ ٹھیک ہیں ہاں جی میں میرا ایک سوال تھا آپ سے آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں سیالکوٹ سے ہیڈ مرالہ گاؤں چکرالا سے بات کر رہی ہوں فرمائیے اور ہمارا امان اللہ میرا نام ہے فرمائیے میرا سوال آپ سے آپ سے کہ پانی جو پیتے ہیں ہم لوگ جی جی پانی جو ہم لوگ پیتے ہیں بیٹھ کر پیتے ہیں پانی بیٹھ کر پیتے ہیں, आहां। आहां। کر پیتے ہیں یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے ایک گھونٹے کھڑے ہو کے پانی پیا تو ہمیں وہ کیا کر کے باہر نکال دینا چاہیے جبکہ آبز امزم کا جو پانی ہے اسے سنت کے مطابق کھڑے ہو کر پینا چاہیے میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر آبیز امزم کا پانی بالکل ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی پہلے ان کو نمٹاتے ہیں اور اس کے بعد مزید جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں دیکھیں بچی نے جو کوشچن کیا وہ آبی زمین سے متعلق اور اس کے عام پانی سے متعلق یا اس میں اصل چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا جب سرکار کے دوران صلی اللہ علیہ وسلم نے عام پانی کے بارے میں یہی فرمایا کہ بیٹھ کر پیا جائے تو اس کا ایٹیکیٹ یہی ہے رمضم <تصفح> کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا ایٹیکیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بتایا تو اب اس کے اندر فوج کھڑے ہو کر پہنے ہی میں اچھا اس کے بارے میں یہ بھی تو فرمائے کہ لائٹسٹ واٹر ہے وہ جو کہ مطلب افیکٹ نہیں کرتا آپ کی باڈی کو اگر آپ اس کو کھڑے ہو کے پیتے ہیں یہ بھی ہے. مزید مسائل کے حوالے سے کیا فرمائیں گے اس وقت میں یہ اثر کہ بہن نے یہ پوچھا کہ قرآن کو تی, تین یوم سے پہلے ختم کرنے کا کیا حکم م. ہے عام طور پر عوام کو کہ وہ عوام کے جو قرآن کو سمجھ نہیں ان کے لیے بنا ہے کہ وہ تین دن سے پہلے ختم نہ کرے لیکن حافظ قرآن ہے قرآن کو صحیح سمجھ پڑھتے ہیں تو تین دن میں ختم کر سکتے ہیں کوئی حرض نہیں ہے حضرت علی اللہ تعالیٰ ایک دن میں کروانے پاک ختم کیا کرتے تھے اور آپ کی ایک روایت اور ایک کرامت تو مشہور ہے کہ گھوڑے کے سٹیپ سے لے کر دوسرے سٹیپ تک آپ پورا مکمل کرانے پاک وہ ان کی کرامت تھی لیکن ایک دن میں دو دن میں ختم کر سکتے ہیں کوئی حج نہیں لیکن وہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ معاملہ ہے نا مولانا کرامت تھی لیکن ایک دن میں یا دو دن میں کوئی حافظ چاہے صحیح طور پڑھتا ہے تو ختم کر سکتا ہے کوئی نہیں لیکن وہ کے عوام کو منع ہے بالکل مزید کوئی کے علاوہ جو ہے وہ پوچھا کہ بیٹا احتیاط میں اندر آ سکتا ہے یا نہیں بیٹا میں بالکل آ سکتا ہے کوئی شرم لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے جو لڑکے گئی ہیں پہلے تو یہ سمجھایا جائے کہ شوہر سے لڑکے کیوں گئی ہیں ہاں کی نوئی دوسری اتکاف کا معنی ہے کہ اللہ کا بارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دھر نہ دینا کہ مولا جب تک تو مجھے رجا عطا نہیں فرمائے گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی تو شوہر سے لڑک آئی ہیں تو غلطی اگر شوہر کی ہے تو پھر بھی اگنور کرنا چاہیے اگر ان کی غلطی ہے تو معافی مانگے بات کے جو احتیاط میں ایک بات کا اضافہ کر دوں کہ حدیث میں ہے کہ جس عورت سے شوہر نے ناراضگی کے میں رات گزاری تو وہ عورت سارے رات اللہ کی عدالت میں رہتی ہے فرض وغیرہ قبول نہیں ہوتا تو نقل کس طرح قبول ہوتی مزید کوئی اور کچھ اور نہیں ہے ٹھیک اچھا مکی صاحب ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے جیسا کہ آج ایک ہم اگر اس دور کے اعتبار سے بات کریں کہ جہاں پہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرنائز کر چکے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ اب دسترخانوں کی جو جگہ ہے وہ ڈائننگ ٹیبل لے ہیں اب انگلوں کی ہاتھوں کی جگہ جو ہے وہ چھری کاٹے اور اسپون جو ہے وہ لے ہیں ایون کھڑے ہو کے پانی پینا ہمارے یہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے کچھ نہیں اس طرح سنتیں ہم نے چھوڑ دی مطلب اس کو ترک کر دیا بالکل اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہم کہاں پر کھڑے ہیں کیا وہ طبقہ بیکورڈ ہے یا بہت جدید طبقہ یہ تمام باتیں ہم کریں گے نازن آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک خواتین و اسٹار ٹائم کی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے دیکھتے ہیں جناب ان روحانی ساعتوں میں ہمارے ساتھ دنیا کے کس خطے سے اور کس ملک سے بلکہ کس شہر سے ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جنی وعلیکم السلام عزور اپنے ٹیلیویژن کی آواز کو بند کر دیں انڈیا مہاراشٹر سے بول رہے ہیں جناب فرمائیے جناب ये हजरत जो जगात का है आज की तारीख में साढ़े बावन तोला चांदी साढ़े सात तोला सोना ये तो अमूमन अस्सी से नब्बे फीसदी लोगों के पास निकलेगी ठीक है जगात किस गरीब को अदा किया जाए वो सबसे बड़ा सवाल है ठीक है और दूसरा हमारा सवाल है सदकाय नाफिला سکتا ہے واجبات یہ دونوں میں فرق کیا ہے اور دونوں کا طریقہ کیا ہے دونوں کی نیت کیا ہے ٹھیک ہے بالکل بالکل صحیح آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہندوستان ناگپور سے کال کی جناب فرحان صاحب آپ کی جانے باتیں ہیں ناطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند نشا خدا کا نظارہ پے کروں میں کبھی دے خدا کروں میں دلو جان ان پیسان ee nu in صاحب جو فکری سوال ہے اس کی ذرا کلام کلامختصرین فرمائے جی میں عرض کروں گا کہ ایک سوال یہ آیا کہ زکات کسے ادا کی ہے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تو ظاہر ہے کہ جو صاحب نصاب نہ ہو جس کے پاس سارے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا یہ سارے باون تولہ چاندی کے ضرورت زندگی کے علاوہ اتنی رقم اس کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں شریف ہے اس کی زکاط ادا کی جا سکتی ہے صدقات واجبہ اور صدقات ناصلہ صدقات واجبہ وہ ہیں کہ جو آپ پر لازم ہے جس طرح کی زکاتے آپ لازم ہے صدقات ناصلہ آپ لازم نہیں ہیں آپ اسے کسی کو ادا کر سکتے ہیں اور صدقات واجبہ جو وہ سال میں سال پورا ہونے پر صاحب نصاب آپ کو ادا کرنا بالکل ٹھیک ہے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر خواتین ٹائم کے ان خوبصورت لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اخبار حاضر خدمات ہے بار بار ناظرین بات پر منقطع ہو رہی تھی مفتی صاحب سے کہ صاحب آج ہی ہمارے یہاں جو دسترخوان کی جگہ ڈائننگ ٹیبلز اور ہاتھوں اور اونلیوں کی جگہ جو چھری کاٹے اور اسپونز لے لیے ہیں اور ہمارے جو طور طریقے تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں ترقی کے نام پر تھم در اصل تارے سنت ہو کر آج کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس پہ کلام کرواتے ہیں بلکہ سب اب بات ہو جائے چھری اور کانٹوں کی جو بار بار ادھوری ہو رہی تھی کم سے کم الفاظ میں بات کرنا چاہوں گا دیکھیے ظاہر کی تبدیلی اصل باطن کی تبدیلی کی عکاس ہے हुँ. کہ جب پہلے انسان کا اندر تبدیل ہوتا ہے اس کے بعد ظاہر تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اب ہماری قوم جس جانب جانا چاہ رہی ہے وہ ایک ایسے معاشرے کی جانب جا رہی ہے جو کہ موجودہ دور میں ایک جدید زمانہ کیا جدید معاشرہ چلاتا ہے ترقی یافتہ لیکن حقیقت میں آپ کو عرض کروں خدا کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سولہ لے کر آئے جو تہذیب لے کر آئے ہیں وہ دنیا کی جدید ترین تہذیب ہے کوئی تہذیب کتنی بھی ترقی کر جائے آپ کی تہذیب گرد کو بھی نہیں پا سکتی آج ہم نے کا استعمال شروع کیا تو وہ طبی فوائد جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حاصل ہوتے تھے انگوٹھے انگلیاں چاٹنے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انگلیاں چاٹنے سے انزائمز نکلتے ہیں وہ انضام کھانے کو حزم کرنے میں مدد دیتے ہیں نیچے بیٹھ کے جو زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے اور اس سے جو ہمارے پیٹ کا مخصوص حصہ دب جایا کرتا تھا اور مخصوص حصے میں غذا جائے جاتی تھی سرکار فرماتے ہیں پیٹ کے تین حصے کر لیجیے قصہ کھانے کے لیے قصہ پینے کے لیے ہوا کے لیے آج میڈیکل سائنس اس بات پروف کر رہی ہے لیکن جب ہم چیئر پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو سارا کا سارا کھانے سے جاتا ہے کر دیتے ہیں اس کسی گنجائش نہیں رہتی اچھا ایک بات یہ صاحب دیکھیں یہ تو میڈیکل سائنس کی پروون جو باتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں آپ نے ایک جملہ ایک لفظ استعمال کیا سیولاز معاشرے کا آج آپ کلچرڈ معاشرے کی بات کریں سولہ معاشرے کی بات کریں ایجوکیٹڈ معاشرے کی بات کریں ریفائن معاشرے کی بات کریں ماڈرنائز کلچر کی بات کریں آپ کسی بھی تھوری پہ جا کے بات کریں ایک سمپل فینومینا انسان کی زندگی گزارنے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے کیا آج کے پڑھے لکھے طبقہ جو کہ یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے ان سنتوں کو اللہ ہم بیکورڈ کہلائیں گے گے کیا اس کا نیمل بدل ان کے پاس موجود ہے ان کے پاس کوئی نعم بدل نہیں ہے بلکہ جو لوگ مادی ترقیوں کے انتہا پر پہنچے ہیں آج وہ لوٹ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہلیز پہ آئے جا رہے ہیں چلے آ رہے ہیں ان میں سے بات کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن بعض ظاہری نظام کو لے لیتے ہیں یورپ کے معاشرے کی مثال ہمارے سامنے ہمارے بعض دوستوں کے ذاتی تجربے ہیں کہ ہوٹل میں بیٹھ کے سنت کے مطابق کھانا کھایا پوچھا کہ کیا بتایا کہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لوگ ان طریقوں کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو سویلائز کہہ رہے ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلی پہ آتے چلے جا رہے ہیں جو لوگ کلمہ پڑھ کر اسی باتیں کر رہے ہیں تو وہ لوگ انہروں میں جا رہے ہیں مفتی صاحب یہ فرمائیے زبانی دعوے تو بہت موجود ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صاحب معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی بات تو ہوتی ہے یہ تو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پاتے چلنے کی کوشش کرو کہ یہ کامیابی اور کامیابی ہے لیکن دیکھا یہ گیا کہ یہ صرف زبانی دعووں کی حد تک نظر آتا ہے یعنی عملی طور پہ اللہ سے ڈاپ کرنا چاہیے تھا وہاں نظر آ رہا اصل, اصل میں ہم نے محبت رسول اور عشق رسول کو زبانی دعوی تک محدود کر دیا ہے حالانکہ ہونا یہی چاہیے کہ زبانی دعوے کے ساتھ ساتھ دل بھی دل و دماغ بھی اس کے ساتھ ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے مثال کے طور پر میں جنب ایک مثال دوں گا کہ مسجد میں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ نبی کریم علیہ اصلاۃ و کا طریقہ ہے ذرا سوچیں ساڑھے چودہ برس پہلے جو ہے آکال اصلاۃ وسلم رائش فرمایا آج میں مسلمان اس کو چھوڑ چکا ہے اس کو اپنانے کا فائدہ کیا ہے کہ سب پانچ ٹائم جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کی خبر گیری ہم سایہ بھوکا ہے پیاسا ہے کیا ضرورت ہے اور آپس میں دوسرے سے تعاون مدد لیکن آج ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا پڑوسی کس حال نہیں مسلمانوں کی سبزی جو ہے مفتی صاحب وہ ٹوٹ چکی ہیں باقاعدہ ایک غیر مسلم نے یہ نظارہ دیکھا کہ مسلمان اس کے ساتھ سب بس جمع اس نے یہ کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو آپس میں اختلافات تبدیل نہیں کر سکتی لیکن یہ بھی تو بات ہی نا مفتی صاحب کی وہ جو اتماعیت کی بات کی اب جو مجموعہ چھٹا ہے یہ بھی تو دعویٰ تھا کہ اب اگر مطلب اتنا مجموعہ جتنا جمعے کی نماز میں ہوتا ہے اتنا اگر فجر کی نماز میں ہوا تو پھر ہمیں مسلمانوں کا خوف ہوگا السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب میں فرانس سے بات کر رہا ہوں مجھے فرانس سے کون سا بات کر رہے ہیں دنیا کو بنایا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی دوزفی بنائی تو اللہ تعالیٰ کی کیا رضا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ماں سے بھی سچا گنا زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کیا رضا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کیوں اپنے بندوں کو دوزا جنت میں یعنی جو جنت میں ڈوزر میں کیوں ڈالے گا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں فرانس سے کال کی دو راستی مفتی صاحب سوال یہ ہے لیکن رضا کیا آج ستر ماہوں سے زیادہ چاہتا اور اس کے باوجود دوزینار میں جو ڈالنا بر حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ بے شک ستر ماہوں سے بھر کر پیار کرتا ہے hmm. تو وہ نہیں چاہتا اس کا کوئی بندہ جہنم میں جائے مگر یہ کہ خود جو جا کے گر جائے hmm. تو اب جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ان کی حیثیت یہی ہے کہ خود سے چل کے جا رہے ہیں hmm. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اراف حضر حضر میں تمہارے تمہاری کمرے پکڑ پکڑ کے تمہاری کمر بند پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے نکال رہا ہوں مگر لوگ پھر بھی دوڑے چلے جا رہے ہیں تو اب خود چلا جائے تو وہ خود کسور ہے اس میں رب کریم کی رحمت کا کوئی قصور نہیں ہے حبیب علیہ سلاط اسلام کے شفقت کا کوئی قصور نہیں ہے قصور اس کے کے جو خود اپنے ہاتھوں سے مفتی صاحب مسجد میں بات ہو رہی تھی اچھا جماعت کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر یہ دیکھیں آپ کے لوگوں کے مسائل جو یہ سرکار کی سنت ہے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں لوگوں کی پرابلمز بھی ڈسکس ہو رہی ہیں جاب کی پرابلمز بھی ڈسکس ہو رہی ہیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں آپ دیکھیں وہاں پر مساجد میں بیٹھ کے جو ہے وہ معاملات بھی حل ہو جاتے تھے بیٹیاں آپس میں جو ہے وہ لی جاتی تھیں دی جاتی کے میں مسجد ایک مرکز کی حیثیت اختیار کیا ہوا اور مسجد نبی میں وسلم فیصلے فرمایا کرتے تھے اور یہاں यह, پر دیکھیں مین جو آنسر ہے ایک کنسپٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے ایک عمارت کی مانند ہے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایک مسلمان کو تکلیف ہے مسجد میں سب آئے ہیں پورا محلہ آیا ہے ایک مسلمان کو تکلیف ہے تو پورے مسلمان اس کی مدد تعاون کر رہے ہیں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ جب تک کی وہ مشکل حل نہیں ہو رہی ہے <تصفح> <تصفح> اچھا <احسن> ایک بات یہ فرمائیں متی صاحب زندگی کے تمام معاملات میں سنتوں کو کس انداز سے اپلائی کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر میں ایک بات کہوں کہ جیسا کہ ہمیں کھانا کھانے کی سنت ملتی ہے پانی پینے کی سنت ملتی ہے بات کرنے کی سنت ملتی ہے اٹھنے کی بیٹھنے کی چلنے کی پھرنے کی لوگوں سے گفتگو کرنے کی اور پھر وہی بات آ رہی ہے کہ سننے ادا اور سنونے زوایت کی بات ہے مکمل طور پہ اگر امپلیمنٹ کرنا ہو تو ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے دیکھیے اس کے لیے تو سب ایک جمع ربین کی حبیب کی محبت کا چراغ سینے میں جلانا کیا بات ہے نازن رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور یاد رہے کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے ایک بات فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والی وسلم کی محبت کا چراغ یہ وہ جملہ ہے ناظرین کہ اس جملے کو اگر آپ اپنے ذہن میں پیروست کریں اور اپنے ذہن کے ذریعے سے دراصل اپنے قلب کی گہرائیوں میں اتارنے کی کوشش کریں اور قلب کی گہرائی میں اتارنے کے بعد ایک لمحے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یہ سوچیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے عشق کا چراغ جب ہمارے دلوں میں جلے گا تو ناظرین وہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور بے شک آخرات میں بھی کامیاب کرے گا رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے سے ایک مختصر سے کے بعد اسٹار ٹائم کے اسپیشل آخری سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین حق ادا کرنے کی کوشش تو کی ہے لیکن میں یہ بات جانتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ ہم حق ادا نہیں کرتے اور نہ ہی حق ادا کر سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی عظیم سنتیں کہ جن کی سنتوں پر اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو واللہ ہمارا علم جا کے ختم ہو جائے لیکن سرکار کی سنتیں ختم نہ ہوں اور ہم تو بہت گناہگار ہیں بہت سیاہکار ہیں ناظرین ایک ایک سنت پہ اپنی جان کو اگر قربان بھی کر دیں تو واللہ اس کے بعد بھی ان کی سنتوں کا حقدہ نہ ہو بس دنیا کے تمام دیکھنے والے جو اپنے آپ کو علم و شعور کے سیپ میں بند موتی کہتے ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ صاحب فکر و شعور کی تمام مناظر ہم نے طے لی ہیں اور اسفلہ کافرین کی کالی گاٹوں میں غرق ہونے کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیسرا اس کو اسیر کر لیا ہے گردوں پر کمن ڈال لی ہے چاند کے کلیجے کو ہم نے شک کر لیا ہے اس بات کو جان لیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سویلائز معاشرے کے حوالے سے ہے کلچرڈ معاشرے کے حوالے سے ہے ترقی یافتہ معاشرے کے حوالے سے ہے ارے انسان اپنے علم کی وسطوں میں جا کر جب ایک حد تک پہنچتا ہے تو چاند تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے علم کی اتنی وسط ہے ناظرین کہ آپ صرف انگلی کے اشارے سے چاند کے کلیجے کو چیر دیا کرتے ہیں ذرا سوچ لیجیے کہ ہم جو آج بات کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ ہم بیکورڈ ہو جائیں گے یہ اپنے آپ کو معذم اللہ جاہل تصور کرتے ہیں کہ سرکار کی سنتوں کو اپنائیں اگر دین دنیا قبر و حشر کی کامرانی چاہیے اگر اس جسم کی کامیابی چاہیے تو ناظرین یاد رہے کہ سرکار کی سنتوں کو اپنانے میں اس پر عمل کرنے میں اور در اصل اس کی اتباع کرنے میں بھی ہمیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی اور ایک جملہ آخری کروں گا ناظرین جوج بنا شاہ نے اس بات کو کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ سرکار ہمارے دلوں پر نہیں بلکہ ان لوگوں کی اقل اور دلوں پر بھی راج کرتے ہیں جو صرف اور صرف فہم اور عقل کی بنیاد پر سرکار کو دیکھا کرتے تھے کہتے ہیں کہ موجودہ انسانی مسائل سے نجات ملنے کی ایک واحد صورت یہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والی وسلم کو اس دنیا کا حکمران بنا دیا جائے ناظرین کل انشاءاللہ اللہ سنت کے ایک عظیم پہلو جو کہ آج معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی کا سبب بنتا جا رہا ہے کہ سرکار نے ایک سے زائز کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی کہ تم چاہو تو ایک دو یا چار شادیاں کر لو اگر تم انصاف کر سکو تو لیکن کچھ عرصے کے بعد ایک دعویٰ ہے مگر تم انصاف نہیں کر سکو کل بات کریں گے ناظرین کہ آج کے اس موجودہ معاشرے میں چار شادیوں کی دراصل ضرورت کیوں ہے اور کیوں کر ایک عام آدمی کو چار شادیاں یا ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے میں بہت مشکور ہوں تمام مفتیان کا جو یہاں پر تشریف فرما رہے اور فرحان آپ کا کیا تشریف لائے ناظرین بس دعا کا وقت ہے اور وہ دعا کا وقت ہے کہ جہاں پر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے آئیے فرحان کی آواز کے ساتھ آواز میں اور آئیے کے اشار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ استدا اور یہ درخواست پیش کریں کہ پروردگار ہمارے اس روزے کو قبول کر لے اور اپنے محبوب کی نالین کے صدقے سے ہم تمام لوگوں کی بخش اور مغفرت فرما دیں کرم ہوں عطا مانگتا رہی رحیمی میدکا رحیمی میرا میرا اتا کرے تری می عطا ہو ہوگی رہی تم تجھ سے تماہوں کس سے تیرا میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں گرمتا ہوں عطا مانگتا دکھنا کہاں سکھا تے سامتا ہوں کرم جام جیلا گی میں تجھ سے کا <تنسا> خوشاب ہوئیںتا دینوں کے چمتا یہ میں ہمارے مرادوں سے بھر دے کرنگ کی نظر اے خدا مانگتا متا